يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يسرح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أم عباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها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 یہ صورت احزاد کے ایک مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ازواج متحرات امہات المومین کی ایک نہایت اہم ترین آآ آآ ذمہ داری بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا کہ اللہ تعالی کی محبت اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول اور اعلی رسول سے بھی محبت کی جائے اللہ اس کے رسول کی محبت دوستو ایمان کی شرط ہے اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے گرتیق اس کے ماں باپ عزید وقار اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں ناپی وست ہو جائے یہ ایمان کی مومن بننے کی شرط ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب رہے لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان لوگوں سے بھی محبت نہ کی جائے جن سے اللہ کے نبی صلاح وسلم محبت کیا کرتے تھے نبی علیہ اللہ صاحب نے فرمایا حابی اصحاب صحابی احب ہوں فبی خوب بھی احب ہوں ومن ابغد ہوں فبی میرے امت کے لوگوں مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے متعلق کوئی غلط باتیں نہیں کرنا کبھی اس پر نقطہ نہیں نہیں کرنا اشار اپنی سے اشارہ ان کی طرف نہیں کرنا خبردار کیوں ہم جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا تو اس لیے محبت کیا کہ میری محبت اس کے دل میں ہے من ابغدہ ہوں فب ہوں اور جس نے میرے صحابت سے نفرت کیا یاد رکھو تو اس نے اس کی اس کے دل میں ہماری نفرت ہوگی اس لیے ہمارے صحابہ سے بھی محبت کیا نفرت کیا اس لیے دوستو نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت اس وقت تک نامکمل ہوگی ہے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلاطسلام کے محبوب لوگوں سے محبت نہ کی جائے انہیں اصحاب صحاب کرام میں سے ایک خاص طبقہ ہے ازواج متحرات کا ازواج متحرات نبی علیہ شراب کی بیویاں ان کے بھی بڑے فدائر اور ان کے بڑے ہی ان کے بڑے بڑی شان ان کے بڑے مقام ان کے بڑے فدائر بڑے مناقب ان کے ہیں اس لیے جیسے ابو بکر صدیق عمر عثمان عمر فاروق عثمان علی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام سے محبت ایمان کا جد ہے اہل سنت والجماعت جماعت کے عقیدے کے مطابق ایسے ہی اغواج متحرات سے محبت بھی ایمان کا جز ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنا سے لے کر کے اور ام المومن جو, جو سب سے آخری ہے ام المومن سمجھی جاتی ہیں ان تمام ادواج متحرات سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور ان کی سیرت ان کے کردار ان کے اعمال ان کے افعال کو پڑھ کر کے ہمیں بھی ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے ازواج جو متحرات کی بڑے فدائل میں سے ایک یہ ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا وہ ازوا اے ہوم ہاتھ آنے والے میرے بندو یاد رکھنا یہ نبی کی جو بیویاں ہیں سب تمہاری مائیں ہیں اسی چیز کے بنا پر ام المومنین اور ام المومنین ان کو قرار دیا، کہا جاتا ہے نمبر تین نمبر دو ازواج متحرات کی اہمیت اور محبت اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً نبی علیہ اصطلاف کی آسی زندگی کے روایات کا سارا دار و مدار ازواج متحرات پر ہے مثلاً نبی علیہ اصطلاف جب باہر ہیں باہر کی زندگی میں باہر کی زندگی میں ابو بکر عمر اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں نبی ارنبی کے ہر قل ہر کھیل ہر حرکات و سکنات کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا بڑی واد مثال جب آپ گارہرا میں ہیں تو اس وقت سے بھی ایک مرد مومن ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ارد ہوما فلغیر لا یقول صاحب ہی لاتحسنہ ایک ایسا وقت بھی آپ پر آیا کہ آپ کی کوئی بیوی کوئی بیٹی آپ کے ساتھ میں نہ تھی کوئی اولاد نہیں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو گارے ہرا میں اور مکے سے نکلنے کے بعد مدینہ تک پہنچنے میں جتنے آوازی پیش آئے ان تمام واقعات اور حادث کی روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو نے ساری چیزوں کا محفوظ رکھا آپ جنگوں میں گئے کبھی اخبار متحرات ساتھ میں لیکن زیادہ وقت مردوں میں گزرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھا کر کے جب آپ گھر میں چلے گئے وہاں نہ ابو بکر ہے نہ عمر ہیں نہ عثمان ہیں نہ علی ہیں نہ بلال ہیں نہ عمار ہیں وہاں کوئی انسان نہیں صرف اغواج متحرات ہیں خصوصاً رات کا وقت جب ہو گیا اگر کوئی وہی کا نزول ہو نبی علیہ الحتراق شام کوئی پیغام پہنچانا چاہیں تو کوئی مرد نہیں آپ کی اگواج متحرات رہا کرتی تھی اسی لیے یہ چیز نشی کر لیجیے باہر کی زندگی میں تو مرد روایت کر سکتے ہیں آپ کے گفتار اور کردار کی لیکن وہ احادیث جو راج سے گھر سے متعلق ہیں اور ازواج متحرات ہی نہیں آپ کی ان تمام روالات کو محفوظ کیا اس لیے کہا جاتا ہے دن کی زندگی میں آپ کے جو احکام و فرامین ہیں وہ مردوں نے روایت کیا ہے لیکن رات میں گھر کے اندر یا گھر کی زندگی جو ہے گھر کی چہار دیواری میں جتنی روایات ملیں گی وہ سب ازواج متحرات ام المومن عائشہ ام حبیبہ ام سلم حدیم ہمساں سودا یہ ساری ازواد متحرات ہیں اس لیے جب نبی علیہ السلات اسلام تھی آسمان سے آنے والی ہدایات کا ایک بہت بڑا حصہ گھریلو زندگی میں دھر... آ... اوقات میں ازواج مشہرات نے روایت کیا ہے تو کہا جا سکتا ہے دین کے بہت بڑے حصے کا دار و مدار ازواج متحرات سے متتا... متعلق ہے ازواج متحرات اگر لاپرواہی کرتی آج کی طرح دنیا داری میں لگی رہتی تو شاید گھریلو معاملات میں گھر کے اندر جو وہی کا نو ہوا اور جو آپ نے حادث بیان کی اسے کوئی مرد روایت کسی کو پتا ہی نہ چلتا اسی لیے رب العالمین نے سورت سورت سور الرحداب کے اندر بڑی تاکیف تھی وہ کر نفی بجوت کناتبر رجنا تبر جل جاہے لیے تل اولا واقعی ہمارے نبی کی بھی یاد رکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ جب بھی چاہے جہاں چاہے چلی جاؤ نہیں وقرو تکن برا تبر رجنا تبر راہے لیے تل اولا تم اپنے گھروں کے اندر گڑی رہو بیٹھی رہو اور کیا کرنا ہے کن مین آجاتی بل حکمہ اور تمہارے گھر میں رہ کر کے بھی صرف چولے ہادی تک آپ کی ذمہ داری نہیں نبی کے کھلانے پلانے اور چولہے ان کے بستر لگانے ہی کی ذمہ داری نہیں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے وز ما یوتنا ہی بجوتی کن بلحکم گھر میں بیٹھی رہو جمی رہو ہمارے نبی پر جو اللہ رب العالمین آیات نازل کرتے ہیں جو حدیث نازل کرتے ہیں ود کورن ماجلافی بجوتی کن مین آیات اللہ حکمت نہ قرآن کی آیات اور نبی کی حکمت حادیش کو یاد کرو کیوں ساری دنیا کے لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے اس لیے میرے بھائیوں ازوا جو متحرا سارا وقت گھر میں رہتا گھومنے ٹہلنے میں نہیں تاکہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی اس وقت کیا وہی رات کو جبرائیل امین لے کر کے آ جائیں نبی کو کیا پیغام پہنچانا ہے وہ اللہ کے نبی یا جبرائیل امین جو آیا لے کر کے آئیں گے جبرائیل امین چلے جائیں گے اور باہر ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کر کے ان آیات کو قرآن کی ان صورتوں کو نبی کے ان حادث کو نبی کے اقوال اور افعال کو یاد رکھو تاکہ نبی کی گھریلو تعلیمات جو ہیں وہ تمہارے ذریعے دنیا میں عام ہو جائیں اسی لیے بہت ساری روایات کا حصہ ازواج متحرہ سے متعلق ہے اب کہا جا سکتا ہے کہ ازواج جو متحرات ہماری دنیا میں صرف مائیں نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں مدرسات بھی ہیں پوری دنیا والوں کے لیے جہاں ابو بکر عمر معلم ہیں وہی آنے والی دنیا کے لیے نسل کے یہ پوری دنیا اور پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے ازواج متحرات استاد شر اور معلما کا بھی درجہ رکھا کرتی ہیں آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں مل جائے گی انہی ازواج متحرات میں سے ایک بڑی ہماری ماں محترم مزد مکرم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بڑا کرم کیا نبی علیہ خان کی میں اللہ نے داخل کیا اللہ کے رسول نے داخل کیا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہم سب کے لیے بڑی عبرت تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ایک دن ہمارے شوہر ابو سلمہ مسجد سے آئے اور کہنے لگے میری ام سلما میری بیوی آج میں نے بڑی عجیب سے حدیث سنی ہے بتائیے کہنے, کہ کہنے لگے کہ اللہ رسول اللہ مہاجرنی فی مصیبتی سلمان آج میں نے عجیب سے حدیث سنی ہے کیا سنا اللہ سلیشاط رہے تھے جب کسی مومن کو کسی مسلمان مرد عورت کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جائے اور اس کا کچھ نقصان و خسارہ ہو گیا تو چیخنے نے چلانے شور مچانے واویلا کرنے کے بجائے ماتھم کرنے سینہ پیٹنے کے بجائے لوگوں سے شکمت شکایت کرنے کے بجائے پڑھتا ہے جو اللہ نے حکم دیا اللہ کا دی سوابت ہو مصیبت لہی ہے راج اس آیت کو پڑھتا ہے رب نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے جب بھی تمہیں کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچے تو مصیبت پہنچتے ہی پڑھ لو انہی وہ انہی راج جس نے اس دعا کو پڑھا اناہی واحی راج پڑھنے کے بعد کہا اللہ معذرنی تھی مصیبت یہ دعا سکھلائی میں نے یاد کر لیا کہتی ہیں ایک عرسے دراحت کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا میں بیوہ ہو گئی اور میں سمجھتی تھی اس پوری کائنات میں ہمارے شوہر ابو سلمہ جیسا مرد کوئی دوسرا اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے کہتی ہیں بیوگی کی حالت میں بیوہ ہوتے ہی مجھے اللہ کے رسول کے ہمارے شوہر نے جو ہم کو حدیث سنائی تھی ہمیں وہ حدیث یاد آ گئی کہتی میں پڑھنا چاہی لیکن سوچتی پڑھوں گی تو اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ سن پر میں جو چیز اللہ نے چھینی ہے اس کی اچھی چیز دے گی کہتی پھر میں پڑھ کے فائدہ کیا ہمارا ابو سلم جیسا مرد شوہر آج تک کسی ماں نے ایسا بہترین مرد جنا گئی۔ تو مجھے ملے گا کہاں سے شوہر کہتی رک گئی لیکن پھر بات آئی کہتی ہے میں نے شروع کیا کہتے اللہ کی کشم ہم اللہ جرنی تھی مصیبتی وہ اخلیف میں من اس کو پہنا شروع کیا جس دن ہماری عدت گزری دروازہ کھتکھایا گیا کون عدت پوری ہو گئی ہاں اللہ کے نبی سے آپ سے اپنی شادی کا پیغام بھیجا اکبر شادی کا پیغام بھیجا میں نے انکار کیا انکار اس ان لیے کیا دو تین بجے کی ان میں ایک تھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے شادی کر لیں اور اللہ کے رسول ہمارے کمرے میں ہو لیٹ کر آرام کرنا چاہے ہمارے چھوٹے بچے کھیل کود کریں اٹھا پٹک کریں تو محلے میں اللہ کے رسول کے نیند میں آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا بہانہ کیا دہا سارا بہانہ کیا اللہ کے رسول نے سارے بہانوں کو رد کیا اور کہاں آؤ تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کی شادی کرا دی شادی ہو گئی تو کہا کرتی اللہ کی قسم ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ اگر رسول نے جب ساتھ نمایا مام اب دم مسلم تو شیب الہی راجعون اللہ اجرنی فی مصیبتی وقلی خیرہ اللہ الحمد خیر مینار اللہ تک رسول نے فرمایا جس نے مصیبت میں نقصان اور خسارے کے موقع پر یہ دعا پڑھ لیا تو جو چیز گئی ہے اس سے بہتر چیز اللہ تمہیں دے گا کہتی تجربہ کر لیا میں نے پڑھنا شروع کیا ایک امتی کی بیوی تھی سارے نبیوں کے سرار کی بیوی اللہ نے دعا کی برکت سے مجھے بنا دیا دوست حضرت سلم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ سراب شام کی احادیث روایت کرنے میں اور بڑی خیال کیا کر علم حاصل کرنے کا بڑا شوق نبی علیہ سراب شام کے جب بیٹھتے گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں پر آپ نگاہ رکھتے مثلاً ماجا اور مسرد احمد بن حنبل کی روایت کہتی ہیں جب نبی علیہ اللہ ہمارے گھر میں آتے اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے خاص طور سے تحجد وغیرہ کی تو میں نے دیکھی نبی علیہ اللہ سلام تیرتے ہیں اللہ انی اصل و کرز کم پیے گا وہ بنا دعا کر لو یہ ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت گھر میں بند کمرے میں اللہ کے رسول وسلم کیا دعا ماغ رہے ہیں کتنی خیر برکت کی دعا کسی مرد نے روایت نہ کیا ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ دیکھ رہی تھی اور آنے والے قیامت تک کے لیے انہوں نے یہ دعا منقول کیا روایت کیا کہتی ہیں اللہ کے رسول سلام کھیرتے ہے تو فرماتے اللہ کن تو اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہمیشہ ہمیں رزق حلال عطا کرنا اللہ عبا اچھا کا رز تنگ اللہ رزق حلال پاکی دا رسک کے دروازے کھول دے نمبر دو وہ علم اللہ علم ایسا دینا جو نفا بخش ہو جس علم سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں اللہ مجھے ایسا علم دینا اللہ ایسا علم نہیں دینا جو میرے لیے بھی مصیبت ہو اور قوم کے لیے بھی مصیبت ہو نمبر تیس تیسری چیز جو مانگتے تھے وہ عمل امتقبلہ اللہ جتنے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ ان کو قبول بھی کر لینا اللہ را تھا وہ امن ام متک ان دعاؤں کو یاد رکھو کرو اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرو اور پھر ادواج متحران کے احسانات کو بھی یاد کرو کہ ان کی برکتوں سے ان کے وجود سے ہمیں کیا کیا دنیا میں ملا اللہ تعالیٰ ان کے توفی میں سے الحمد للہ وقفا السلام اللہ صفا بھار <آباد> دوستوں ام سلمہ کی بڑی خودی یہ تھی کہ جب شادی کیا بچے والی تھی زینب ان کے بیٹے تھے شو, پہلے شوبر تھے ابو سلما تھے نب یہ رہ سوچتے کہ میں اللہ رسول سے شادی کر لیا میرے بچوں کو کیا ہوگا اللہ رسول اپنے ساتھ رکھیں گے یا نہیں تو اللہ رسول کو میں ام سلمہ پریشان نہ ہو اللہ کی کسم آدھی فیصلہ سن لو لوگ کا ایالی یہ تیرے بچے نہیں بلکہ آج سے میرے بچے ہو جائیں گے اللہ کے رسول نے ایسی حوصلہ افزائی کی بات کی جب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی اور پھر ایک موقع پر آئی کہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرے بچے تو ہیں لیکن شوہر آپ ہمارے شوہر یہ بچے جو ہیں پرانے شوہر ابو سلما سے ہیں تو آپ اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ جو مجھے مال دیتا ہے یا آپ سے ملتا ہے تو کیا میں اپنی بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں اللہ حبہ کیونکہ سارے بچے یتیم آپ میرے ذمہ زیادت کے فارت تو لیے ہیں لیکن یہ میرے بچوں پر میں اپنا مال ان پر خرچ کروں نبی رہی سلام سالان ویشاتر میں اَنفِكِ عَلَيْهِمْ فَلَاكِ عَجْرُ مَا عَنْفَتْ عَلَيْهِمْ امی سلمان یہ پوچھ لے کے چیز نہیں جتنا چاہو اپنے بچوں پر خرچ کرو حلال طریقے سے کھلاؤ پلاؤ ان کی تعلیم ان کی ہر چیز پر اپنا پیسہ خرچ کرو اور یاد رکھنا رکھنا جتنا اپنی اولاد پر خرچ کرو گے جتنا خرچ کرو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے صدقے کا ثواب دے گا انسان یہ نبی رہی شام کا اسوا اللہ رسول کا کردار اور حضرت ام سلمہ کیا خیال الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسی سمجھ اور اس سے ہونہار بیوی بنایا کہ اللہ کہا جاتا ہے یہ عورت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ ان کا بھی حق ادا کیا ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی دیکھ بھال ان کی نگرانی اس طرح سے ان کی بھی اچھی سے تربیت کی یہاں تک کہ ان کی بیٹی سینب جو ربیب النوا نبی ہیں کہا جاتا ہے وہ وقت کی امامہ اور وہ وقت کی فکیجہ بن گئی اور دوسرے جانب آخری نبی جو شوہر ہے اس کی بھی کما حق, حق, حق ادا کیا اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہے اس انسان کو بڑا خوش نصیب بناتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق کو لباس دونوں ادا کرے اور یہی سب سے اچھی عورت کی نشانی ہے نبی ری صاحب سامنے المر وا تون بہلی اہلی بہت ہی شوہر عورت اپنے گھر اپنے شوہر اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے ان کی نگر ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والی ہے کل لوکو مرائن کل مسول انتھی یا وہ یا مسولت ار ایک عورت اپنے شوہر کے مال اولاد گھر سب کی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا اس عورت سے پوچھا جائے گا یہی وہ مسلما ہیں۔ ایک دن کہنے لگے رسول اللہ کیا صرف اللہ تعالیٰ قرآن مردوں کے لیے نادل کیا ہے عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ہے یہ ان کے عالمہ خاصنا اور ان کے بحر العلوم ہونے کی بہت بڑی نشانی تھی رسول اللہ کیا صرف آپ مردوں کے نبی ہیں یہ قرآن صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں پوچھا کیوں کہاں دیکھے آمن یادین آمن یادین امن یاد کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہی نہیں ہم عورتوں کو اللہ نے کیسے نظر انداز کر دیا جبکہ آپ پر ہم بھی ایمان لاتی ہیں ہم نے بھی ہجرت کیا ہے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کی حصہ بتاتی ہیں یہ میرے ساتھ تو بڑی نا لگ رہی ہے اللہ قرآن مردوں کا تذکرہ کرے اور عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی رہس رام سے سوال کیا اور ابھی چند قدم گئی تھی اتنے میں آپ کا سر مبارک جھکا مسکراتے ہی وہ سر اٹھائے ایک وفادار اللہ کی وفادار رسول کی وفادار اپنے بچوں کی وفادار اپنے قوم کی وفادار اب اس دین اسلام کی وفادار ایک عورت اگر ان تمام چیزوں کو ادا کرے اس وفاداری وفادار عورت کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھو نہ درخواست دینے کی ضرورت ہے نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے نہ کوٹ اور عدالت میں جانے کی ضرورت ہے بس اتنا کہا یار اللہ کیا وجہ ہے مالانا ہمیں ہمارا کیا قصور ہے مردوں کا تذکرہ بار بار اور ہماری اورتوں کو کوئی تسکرا نہیں کہتی چند قدم گئی تھی سر جھکا اور اوپر ایک رسا روٹھایا ام سلمان اللہ نے تمہاری تمنا پوری کر دی اور سور احذاب کی اللہ رب العالمین آیت نمہ چوتس نازل کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتان والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاسعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظون فروس روجہم والحافظار والداکرین اللہ کثیرا والداکرات عداللہ لہم مغفر و عجرا عظیما یا اتنا مچہ تیس نابل کی جس میں دس نیکیوں کا تذکرہ کیا اور دس مرتبہ مردوں کا تذکرہ اور ساتھی سات عورتوں کا تذکرہ ان المسلمین یقیناً مسلمان مرد وسلمات مسلمان عورتیں وہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے شروع کیا یہاں تک کی آخر فرمایا ودا کر سیرن ودا کے کسرت سے ذکر رہی کرنے والے مرد اور کسرت سے ذکر ڈاہی کرنے والی عورتیں حد اللہ الحمد مخصر اللہ رب المین نے مرد ہو یا عورت جس نے بھی نیک کام کیا اس کے لیے عجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و سالے بنائے جس طرح سے ہم ابو بکر و عمر کو پڑھتے ہیں صحاب رسول کو پڑھتے ہیں ایسے ہی اپنی ماں ماؤں امہات المومنین الگ متحرات کو بھی پڑھیں ان کی سیرت ان کے کردار ان کی اقوام ان کے افعال کو پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر کے سنائے اور احسان مانیں کہ واقعی متحرات کا کتنا بڑا ہمارے اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے لاہی و شریعت اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ دنیا سے مفبوط ہو جاتا اللہ ہم سب کو ملکے توفیق نصیب فرمائے الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرد کو ادا کرا دے اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالی نیک دیویوں سے بھر دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان المرد ایدہ سلت خمسہ وصامت شمرہ وآطاعت بالہا لوگ ہر جہاں جس کلمہ کو عورت نے فٹ وقت نماز کی پابندی کی ماہ رمضان کا روزہ رکھا اپنی عزت کی حفاظت کیا اور اسی طرح سے اے اللہ اپنے شوہر کے تحت کیا کی للاد خلیل جن تھا ایسے خاتون ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت کے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ فرمائے گا میری بندی کی رات خدل جن کہا جائے گا خدل جنت امین ائی اوابل اوابل جنت شاہ یہ جنت کے آٹھوں دروازے صرف تیرے لیے کھولے گئے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا اپنی مرضی سے داخل ہوتا اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو ایسے نیک بیویوں سے بھر رہے ہیں پہلے ہم کو نیک بنا ہے تاکہ ہماری نیک بیویاں بھی اچھی بن جائیں اکول اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو جو بیمار سے فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دیں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دیں ایر عالمین جس ملک میں ہیں وہاں کے رئی الدولہ شیخ خلیفہ ان کے اصحاب کی حفاظت فرما ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اِلحا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شہر سلطان حفیظ اللہ اللہ رب العالمین مین, ان صحاب کو ان حضرات کو ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور اللہ ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے امت و ملت کا نقصان ہے قوم اور وطن کا خسارہ ہے الہ عالمین جو اتحادی فوجی لڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما ان کی, مدد فرما. انہیں ان کی کر. انہیں فرما اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ان حضرات کو غلبہ تاکہ مظلومین کو سلے سے اور پریشانیوں سے بچائیں الہ عالمین دنیا میں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ اقلیت میں بچنے والے مسلمانوں کی عزت عسمت عزت, عزت،, عزت کی حفاظت فرما اللہ رب العالمیر ان کے جان مال کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ رب العالمین ان کو سرمے سے بچا اور ان کی نسرا فرما اللہ ہم نے جو بھولے بھٹکے ہیں ہدایت سے لگا دے جو دن سے دور ہیں دن کے قریب کر دے اللهم افر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهاء عن الفرشاء والمنكر والبكي يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر